پھر جب خوشی سننی والا آیا اس نے وہ کرتا عقوب کے منہ پر ڈالا اسی وقت اس کی انکھیں پھر آئیں گنی لگیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہ جانتی